کر کے بناؤ اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اگر نہ بنائے تو ایک ایسی تاریخ اٹھے گی خیبر سے کراتی کی جس کی لہر دکھائی دے گی تو نہیں آپ ہیں تب آپ کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر اور آپ رہی بات یہ کہ پرسنل لا ہر سرکے کے اپنے اپنے ہوں گے فرقے مذہب میں ہوتے ہیں دین میں مختلف فرقوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فرقوں کے متعلق قرآن کریم نے با الفاظ سری کیا دیا کہ ولا تو کونو من المشر دینا من اللہ دینا فرقینہ ہوں وان شان کلو ہزم بمال فرح اے مسلمانوں تم نے مسلمان ہونے کے بعد پھر سے مشرق نہ بن جانا اسلام لانے کے بعد پھر سے مشرق کہا کہ مشرق ہم کیسے بن جائیں گے کہا اس طرح کہ اپنے اندر سرکے نہ پیدا کر دینا سرکے پیدا کرو گے تو ہر سرکہ جو کچھ اس کا اپنا عقیدہ اور فکا ہوگی اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا کہ یہی اسلام ہے اور اسلام باقی نہیں رہے گا اس کے بعد اور جب ایک امت کے اندر مختلف قسم کے ضابطۂ قوانین آپ کے ہاں ہوں گے تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں توحید کے معنی یا ساری امت کے لیے ایک ضابطہ ہے مذہب میں سکھ ہیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن دین میں کوئی الگ سکھا نہیں ہوتی یہ بھی بڑی گہری چیز اس میں مملکت کا ضابطہ ایک قوانین ہوتا ہے جس کا اطلاق ہر ایک پر یکساں ہوتا ہے اگر کوئی شخص یا جماعت کوئی الگ قانون وضع یا اختیار کرتی ہے تو وہ متوازی حکومت قائم کرتی ہے جو بغاوت کے مترادف ہوتا ہے اسے ارتداد کہا جاتا ہے یعنی حکومت سے سرکشی اختیار کرنا قرآن کی روح سے اس کی سزا موت ہے دین میں ایک امت ہوتی ہے اس امت کی ایک حکومت ہوتی ہے اس حکومت کا ایک ضابطۂ قوانین ہوتا ہے جس کی ہدایت ہر ایک پر لازم ہوتی ہے اگر کسی معاملہ میں اختراف پیدا ہو جائے تو اس کے تصویر کے لیے حکومت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے مفتیوں کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا کہ دین میں مفتی اور تازی اور بھلا اور مذہبی پیشوایت عرفیقہ الگ, الگ الگ ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ مذہبی فرقے ایک مملکت کے اندر رہتے ہوئے شخصی قوانین کی حد تک ہی صحیح الگ الگ باپد قوانین کے پابند ہوتے ہیں اس لیے قرآن اسے شرک قرار دیتا ہے اور مرکز حکومت خداوندی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے رسول جو لوگ دین میں سرکے پیدا کر لیں لسط ونہم انشے ان سے تیرا کوئی تعلق نہیں خدا اسے شرک قرار دیتا ہے اور وہ نسبت محمدی جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ قامت از اس حد تک تو ہم ایک قدر مشترک سی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں خدا کا فیصلہ اس کے رسول سے جو حکم کا وہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے جو دین میں فرقے پیدا کر لیتے تو میرے عزیزوں سوچو تو صحیح تھے ہم ہاں اپنے آپ کو کیا بتائے خدا مشرک قرار دیتا ہے رسول اعلان کرتا ہے خدا کے اس حکم کی تعمیل میں کہ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں آنا ہمارا خدا سے تعلق نہ ہمارا رسول سے تعلق اور اسلامی نظام کا قیام دین کی اقامت کی تاریخ اسلامی مملکت اس کا اسلامی آئین ہو رہا ہے یہ سب کچھ کتنا بڑا دھوکہ ہے ہمیشہ دیتے ہیں یہ بازیگر اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں ولا کن انت سہن یخل یو خاد ہوں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو جبات مومنین کو ولا ولا یخل نہ اللہ انت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں خدا اور اس کے رسول کو اور جمات مومنین کو دھوکہ کیا دیں دیتا ہے دھوکہ دیتے ہیں اس دھڑے سے دھوکہ دیتے ہیں یاد رکھیے جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے پرسنل لاز اور پبلک لاز کی تفریق کا تصور یکسر خلاف اسلام ہے دین ایک ایسا نظام حیات ہے جس میں عقائد عبادات باہمی معاملات امور مملکت پرسنل اور پبلک لاز وغیرہ سب باہم بغیر پیوست بل کے ایک دوسرے میں مدرم ہوتے ہیں ان میں تفریق شرک کہنا چاہیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی مملکت میں افراد کو فکری آزادی حاصل ہوتی ہے اور اگر حاصل ہوتی ہے تو کس حد تک اس اہم سوال کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے دین کے معاملے میں کوئی جبر و اطراع نہیں ہوتا ہر شخص دین کو وجہ بصیرت پوری فکری آزادی کے ساتھ اختیار کرتا ہے جب ایک شخص اس طرح دین کو اختیار کر لیتا ہے تو اس پر دین کے قوانین و احکام کی عطایت لازم آ جاتی ہے اسے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دین کا نظام اختیار کر لینے کے بعد جس قانون کو اپنی فکر اور فہم کی روح سے اچھا سمجھے اس کی اطاعت کرے جسے اچھا نہ سمجھے اس کے خلاف چلا جائے اس طرح دنیا کا کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا یاد رکھیے کہ اس نے اس نظام کو مطیب خاطر قلب و ذہن کے پورے رضامندی سے اختیار کیا ہوا ہے اسے اختیار کرنے کے بعد یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کے اندر پھر جسے یہ جی اچھا اور بہتر سمجھے اس کی اطاعت کرے اور دوسرے کی اطاعت نہ کرے آگے چلیے پرانے کریم میں کچھ آیات قوانین یا ان کے اصولوں کے متعلق ہیں انہیں وہ محکمات کیا کر پکارتا ہے ان کے علاوہ اس میں حقائق کائنات سے متعلق آیات ہیں جنہیں وہ متشابہات کہتا ہے یعنی وہ آیات جن میں حقائق کو تشبیہات اور استعارات کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے اور ہمارے ہاں کے یہ مفسر آپ دیکھیے گا تفیم القرآن کو اٹھا کے اس میں آیات متشابہات کے نیچے لکھا ہوا ہے وہ آئے جس میں شک اور ریب کی گنجائش ہوتی ہے قرآن میں آئے یعنی وہ آیات جن میں حقائق کو تصویر کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے متشاب تو وہ تشبیح سے ہے اور ایکسٹرا ٹروت جتنے بھی ہیں عزیزہ نعمان آن, ان کو محسوس تصویر کے رنگ ہی میں بیان کیا جا سکتا ہے یہ ہے قرآن کا اعزاز جو وہ یہ کہتا ہے کہ قانون جو ہے اسے کہتا ہے کہ وہ تصویر کے انداز میں نہیں دیا جا سکتا اس کے الفاظ متین ہر لفظ کا مقوم متین لا تو بنتا ہی وہی ہے لیکن حقائق جو ایکسپیکٹ ہوتے ہیں ان کو ماسوس تشریحات کے انداز سے بیان کیا جاتا ہے انہیں آیات متشابہات کہتے ہیں ان حقائق کو غور و فکر اور فہم و تدبر کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس باب میں فکری اختلاف ہو سکتا ہے ایک اختلاف مختلف زمانوں کے فکر میں ہوگا یعنی جو جو انسانی علم ترقی کرتا جائے گا فکر کے دائرے وسیع ہوتے جائیں گے اس لیے کسی ایک دور کی فکر بحیت مجموعی دوسرے دور کی فکر سے مختلف ہوگی پھر ہر دور میں مختلف افراد کی فکری صلاحیتیں اور علمی وسعتیں مختلف ہوں گی اس لیے ان کے فکر کے نتائج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اس بات میں ہر ایک کو فکری آزادی حاصل ہوگی لیکن اور یہ بہت بڑا لیکن لیکن اس شرط کے ساتھ اور اس شرط کا سمجھ لینا ضروری سمجھیے کبھی کی طور مثلاً حیات بعد الماد مرنے کے بعد کی زندگی اسلام کا بنیادی مسلمہ جو شخص اسلام کا مدعی ہے اس کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے گا جا کہ اس نے پوری پوری سیکری آزادی کے بعد علم و بصیرت کی روح سے اس مسلمہ کی صداقت کو تسلیم کر لیا اس کے بعد اسے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ جب جی چاہے اس مسلمہ کی صداقت سے انکار کر اگر کسی وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمہ یا اس قسم کے دیگر قرآنی مسلمات مبنی بر صداقت نہیں تو وہ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے اس کی اسے ہر وقت اجازت ہوگی اور اس کی کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو اسلامی مملکت بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں منصوبے بن من رہے ہیں ان اس مملکت کے اندر کیفیت کیا ہوگی حدودی صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب کیا ہے چھوٹا سا پینسٹ اسلام نے مرتاد کی سزا اور مرتاد کے معنی لکھے ہیں جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا رہے لیکن اس کے عقائد ہمارے نزدیک اسلام کے مطابق نہ ہوں ہاں. انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت جب ہم قائم کریں گے تو ایک دشواری پیش آئے گی کہ یہاں کے جو مسلمانوں کی جو آبادی ہے ان میں کچھ تھوڑے سے مسلمانوں کے سوا یعنی نجماعت اسلامی والوں کے سوا باقیوں کے عقائد تو یہ اسلامی ہے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑی دشواری ہے اس کا حل بڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل آسان تھا وہ آسان حل آپ کو معلوم ہے کیا ہے آسان حل یہ ہے اس کتاب کے آخری اسی سفے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی مملکت کے قائم ہونے کے بعد ان تمام مسلمانوں کو ایک سال کا نوٹس دے دیا جائے گا جی ایک سال کا نوٹس کہ کھا پی لو جو کچھ کھانا پینا ہے. وہ سچ کہتا تھا والد کیوں مرے جاتے ہو ناطق ابھی جلدی کیا ہے کیوں مرے جاتے ہو ناطق ابھی جلدی کیا ہے تم نے ہونا ہو تو کھا پی کے مسلمان ہونا جی کیوں مرے جاتے ہو ناطق ابھی جلدی کیا ہے تم نے ہونا ہو تو کھا پی کے مسلمان ہونا انہوں نے کہا ہے کہ ایک سال کا نوٹس دیا جائے گا اس ایک سال کے اندر اندر جو لوگ کو ایک معیار کے مطابق اسلامی عقائد اختیار کر لیں گے انہیں تو توڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ایسا نہ کریں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا نہ رہے بانس نہ بجے بانس بھی سن رہے چھپا <تصفح> ہوا کتاب کا موجود ہے جس کا بیچا ہے اٹھا کے دیکھ لے میں نے یہ کہا ہے اسلام نے کہا ہے کلین حق کو من رب دے تیرے خدا کی طرف سے الحق آ گیا فمن صاف ہل جو من سمن صاف جس کا جی چاہے اسے اختیار کرے جس کا جی چاہے اسے چھوڑ دے وہ کہتے ہیں کہ اختیار کرنے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کو اختیار حاصل ہے لیکن یہ ون وے ٹریفک ہے ادھر سے اگر آیا ہے تو ادھر سے واپس نہیں جا سکتا جی ہاں واپسی نہیں ہو سکتی جب اندر داخل ایک دفعہ ہو گیا کیسے پھنسے بھائی جی کیسے پھنسے ہم نکلے گی کہ ڈیرا پھر واپسا سکتا ایک سال کا نوٹس بڑا غنیمت ہے وہ بھی اس کے لیے کہ کچھ خاطی لو اور وہ ان کے معیار کے مطابق مسلمان ہو جاؤ ایک سال کے بعد جو ایسے نہیں ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن کی روح سے یہ چیز کہ جب بھی کسی کو ان مسلمات کی صداقت پر کوئی شبہ گزرے تو سمجھے یہ ٹھیک نہیں ہے اسی دن اس سے لکھ نہ جی وہ جانا کیا تو اسی دن تو چلے گیا وہ تو وہ بھی جائے اور وہ تو چلے گیا اس مانتے رہنے کا نام تو یہ تھا اس میں جس دن یہ ہوا وہ تو چلا گیا اس کی تو اجازت ہوگی اس کی اسے ہر وقت اجازت ہوگی لیکن یہ ہے وہ جو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہوا وہ حیات آخرت کے مسلمہ سے انکار کر دیں یہ ہے جی فکری آزادی ہوگی اب ایک قدم آگے بڑھ ایک مسلمان جو اس مسلمہ کی صداقت کا قائل ہے یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد یعنی وہ اس مسلمہ کا قائل ہے کہ زندگی اس زندگی کے بعد بھی ہے حیات آخرت بھی ہے لیکن وہ ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان پھر اسی جسم کے ساتھ اسی شکل و صورت میں دوبارہ زندہ ہوں گے لیکن دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ زندگی ہماری موجودہ مادی پیکروں کے ساتھ نہیں ہوگی اس کی صورت اس سے مختلف ہوگی تو ان دونوں کو اپنی اپنی فکر کے مطابق ایسا سمجھ لینے کی اجازت ہوگی اس قسم کے فری اختلاف کی بنا پر نہ آپس میں سر پھٹول ہوگی نہ ہی یہ چیز کسی فرقے کی بنیاد بنے گی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے دین میں فرقے بندی کی گجائش یا اجازت نہیں مسلمات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے سہن کے لیے آپ کو فکری آزادی دی جائے گی اور جب دین میں مذہبی فرقے نہیں تو الگ الگ سیاسی پارٹیاں کس طرح وجود پذیر ہو سکتی مذہبی فرقہ اور سیاسی پارٹی کی تفریق مذہب میں ہوتی ہے جس میں سیاست اور مذہب الگ الگ ہوتے ہیں دین میں سیاست اور مذہب میں کوئی تفریق نہیں ہوتی اس لیے اس میں نہ کوئی مذہبی فرقہ ہوتا ہے نہ سیاسی پارٹی ہوتی ہے دن میں تو ان دونوں میں فرق ہی نہیں ہوگا نہیں اس میں امت مسلمہ غیر مسلموں کے مقابلے میں ایک پارٹی ہوتی ہے خود اس امت کے اندر پارٹیاں نہیں ہوتی نہ ہی اس کے ایوان میں امت دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے ایک حزب اقتدار اور دوسری حزب اختلاف قرآن کریم نے تمام نو انسان کو دو قوموں میں تقسیم کر دیا ہے جیسا میں نے کہا تھا ایک بومنگ دوسری کافر انہی کو وہ دو ہزم کہہ کر پکارتا ہے ایک ہزب اللہ اور دوسری ہزب الشیطان اسلامی مملکت کے ایوان پارلیمنٹ میں وہ تمام کے تمام ارکان وہ ہوں گے جو قرآن کے ادا کردہ اصول و اقدار پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کا فریضہ ان اصول و اقدار کو قانونی شکل دے کر ملک میں نافذ کرنا ہے اس ایوان میں غور و فکر اس مسئلہ پر ہوگی کہ ان اصولوں کو بحالات موجودہ نافذ کس طرح سے کیا جائے یعنی یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مملکت کے لیے اصول و اقدار وضع نہیں کریں گے بلکہ سوچیں گے یہ کہ ان اصول و اقدار کی تنقید کے لیے طریقہ کون سا اختیار کیا جائے اس سلسلے میں ہر رکن اپنی اپنی رائے پیش کرے گا اور جو فیصلہ ہوگا اس کا اطلاق ہر ایک پر یکساں ہوگا اس میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی زمانہ جاہلیت کی تفریق نہیں ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ زینہ ماہ کے پارلیمان کے اندر ہزب اللہ کے مقابلے میں ہزب شیطان کوئی نہیں تھا ابو جہل کی پارٹی باہر تھی محمد کی پارٹی اندر تھی عزیزان مان اس وقت ہمارے یہاں جس اصطلاح نے سب سے زیادہ شہرت اور اہمیت حاصل کر رکھی ہے وہ ہے سوب جاتی خود مختاری یہی وہ شریعت زقوم ہے جس کی وجہ سے آدھی مملکت ہم سے چھن چکی ہے اور باقی نصف کے مالے پڑے ہوئے ذرا غور کیجئے کہ صوبوں یعنی پروونسز کی حقیقت کیا ہے انگریزوں نے انتظامی سہولت کے لیے ملک کو مختلف دائروں میں تقسیم کیا سب سے نچلے دردے پر تھانے قائم کیے چند تھانوں, تھانوں کے دائروں پر مشتمل تحصیل قائم کی چند تحصیلوں کو ملا کر ضلع بنایا چند زلوں کے پر مشتمل کمشنری قائم کی اور چند کمشنریوں کو ایک تنظیم کے رشتے میں پرو کر اس کا نام صوبہ رکھ دیا اس طرح ملک محض تنظیمی ڈھانچے کے طور پر مختلف صوبوں میں بڑھ گیا ان سوبوں کی بنیاد نہ کوئی ابدی صداقت تھی نہ کوئی ان کا خارجی وجود محض انتظامی سہولت کی خاطر پھینٹی ہوئی چند لکیریں تھیں اور یہ لکیریں انتظامی مقاصد کے پیش نظر عدلتی بدلتی رہتی تھیں انیس سو دو تک موجودہ سرحد کا الگ تشخص ہی نہیں وہ صوبہ پنجاب کا ہی ایک حصہ تھا انیس سو پینتیس تک سندھ صوبہ پنجاب کا ایک حصہ تھا بلوچستان تو چند دن ہوئے جب الگ صوبہ بنایا گیا ہے لیکن یہ ترفہ تماشا ہے کہ انگریز کی حکومت تک جن صوبوں کی یہ اصل و حقیقت تھی اب انہی صوبائی لکیروں کو قوم میں تفرقہ کی مستقل بنیادیں بنایا جا رہا ہے انگریز کی عملداری میں ان سوبوں میں بسنے والوں نے کبھی یہ دعوی نہیں کیا تھا کہ وہ الگ الگ قومیں ہیں اب یہاں چار صوبوں کی بنا پر چار الگ الگ قوموں کا تصور پیدا کیا جا رہا ہے اور اعتراض سے بچنے کی خاطر انہیں قومیں نہیں بلکہ قومیتیں کہہ کر پکارا جاتا ہے یاد رکھیے یہ قومیت کی اصطلاح محض فریب دہی ہے قوم میں اور قومیت میں عملا کوئی فرق نہیں ہے انگریزی زبان میں جب ہم نیشن کہتے ہیں تو اس سے قوم دی جاتی ہے اور جس سے پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از یور نیشنلٹی تو وہ اپنی قوم بتاتا ہے نیشن اور نیشنلٹی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں آج ہمارے ہاں قوم اور قومیتیں الگ بنا کے اسے نیشن کہا جاتا ہے اسے نیشنلٹی کہا جاتا ہے صاحب اور اس مینار پر کہتے ہیں وہی میں نے کہا ہندو اور مسلمان یہاں ایک قوم مسلمانوں کے اندر چار قومیں کہا کہ صاحب چار قومیں کیسے کہا جی قومیتیں ہیں کہا جی اور کیا ہوتا ہے کہتے قوم وہ نیشن ہوتی ہے یہ نیشنلٹی ہوتی دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا ہے عصر حاضر کی سیاسی تنظیم میں اب میں وہ خطرہ بتا رہا ہوں ایک الگ قوم کے لیے الگ مملکت کا وجود ناگزیر ہوتا ہے ہم نے اپنے لیے الگ مملکت پاکستان کا دعویٰ منوایا ہی اس بنیاد پر تھا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں یہاں چار قومیتوں کی جو تفریق کی جا رہی ہے تو جس وقت اس تفریق کو تسلیم کر لیا گیا چار جدا گانا مملکتوں کا دعوی مسلم ہو جائے گا اس دعوے کا آغاز ایک اور نگاہ فریب اصطلاح سے کیا جاتا ہے جسے سوم جاتی خود مختاری کہا جاتا ہے ذرا اس لفظ خود مختاری جسے انگریزی زبان میں اٹانومی یا سیلف ڈٹرمینیشن کہا جاتا ہے اس پر غور کیجئے خود مختار کے مانے ہوئے وہ جسے اپنے معاملات طے کرنے کا پورا پورا اختیار حاصل اس قسم کا اختیار مملکت کو تو حاصل ہو سکتا ہے مملکت کی انتظامی وادتوں کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے مگر بھی بسات سیاست کے موہرا بازوں نے جب اپنے محکوم ممالک کو آزادی دی تو آتے آتے وہاں کچھ ایسے بیج وہ آئے جن سے ان ممالک میں اندرونی استقام پیدا ہی نہ ہو سکے انہیں میں ایک تصور سوپ جاتی خود مختاری کا بھی مملکت صوبوں کے اس مطالبے کو مسترد نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آج کی پالیٹکس میں انہیں یہ اجازت ہوتی ہے کیونکہ یہ مطالبہ نظام جمہوریت کا لازمی جن سمجھا جاتا ہے اور انہیں اس قسم کے اختیار دے بھی نہیں سکتی کہ اس سے خود مملکت کا وجود ختم میں پڑ جاتا ہے لہذا یہ مسئلہ مملکت اور اس کے صوبوں میں مستقل نظام اور مقاصمت کا وجود کہا جاتا ہے اور اس طرح مملکت کا استحکام ختم ہو جاتا ہے ہمارا چھوٹا سا ملک ہے جو اس وقت چار صوبوں میں بٹا ہوا ہے اور مزید صوبے متشقل کرنے کے مطالبات بھی آئے دن پیش ہوتے رہتے تھے پہلے تو ہم یہاں یہ ملتان بہاول پور والوں کے متعلق سنتے تھے ابھی دو تین دن ہوئے میرے پاس کراچی کے ایک اخبار جنگ کی کٹنگ آئی ہے اس میں ایک نئی تحریک تیاری ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم اردو پردیش ایک نیا صوبہ بنائیں گے اردو پردیش جی اندازہ لگائیے صاحب نہیں صاحب تعلق وہاں کے ساتھ ہے اس لیے پردیش ہے بات وہاں سے آئی ہے جی اردوستان کہہ لیں تو وہ تو خالص یہاں کی بات ہو جائے گی انہیں کیا جواب دیں گے کہ ہمارے ہم نے تمہاری بات کیسے مانی کہا کہ اردو ان کو مطمئن کرنے کے لیے ناراض آپ کے لیے اردو پردیش بنگلہ دیش پاکستان کو بالکل ملکوں کی بات ہو جاتی ہے ہاں جی سوپ جاتی خود مختاری کی بنیاد پر مرکز اور صوبوں کے درمیان اور پھر مختلف صوبوں کے مابین جس قسم کا تزاہم اور تصاخم اس وقت رونما ہو رہا ہے اس نے مملکت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے ون یونٹ کا قیام وحدت مملکت کے بلند مقصد کی طرف ایک اچھا اقدام تھا لیکن چونکہ اس کے بعد ملک میں وحدت امت پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا اور نہ ہی مرکز سے دور علاقوں میں رہنے والوں کے لیے انتظامی سہولتیں باہم پہنچائی گئی اس لیے اس سے بے اطمینانی بہت زیادہ بڑھ گئی اس کا علاج ان نقائص کا دور کرنا تھا لیکن اس درد سر کو کون مول لیتا آفیت اسی میں سمجھی گئی کہ سر درد کا علاج یہ ہے کہ سر کو کاٹ دیا سیدھی بات اسلامی مملکت میں تو خیر اس قسم کے مناقصوں اور رکابتوں کا سوالی پیدا نہیں ہوتا بعد کی اسلامی مملکت کو تو چھوڑیے اس کی وسط کتنی تھی ابتدائی دور میں خود حضرت عمر ضلع تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مکران سے لے کر مصر تک اسلامی مملکت تھی سوتیے کہ اس میں کسی صوبے کو بھی خود مختاری حاصل تھی میں نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں تو خیر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی عام مملکت میں بھی اگر اس قسم کے باہمی تنازعات پیدا ہو جائیں تو وہ مملکت باقی نہیں رہ سکتی مملکت پاکستان کو اگر باقی رکھنا مقصود ہے تو اس میں چار یا چار سے زیادہ قومیتوں کے تصور اور صوبائی خود مختاری کے مطالبہ کو ختم کرنا ہوگا ایک کام کے اندر چار قومیتیں اور ایک مملکت کے اندر خود مختار وادتیں متضاد ناصر ہیں جو یک جا جمع نہیں ہو سکتی یہاں یا چار قومیتیں اور خود مختار وحادتیں رہ سکتی ہیں یا ایک قوم اور ایک خود مختار مملکت یہ فیصلہ یہاں کے رہنے والوں کے کرنے کا ہے کہ وہ ایک ان میں سے کسے باقی رکھنا چاہتے ہیں اسلامی مملکت میں مختلف قومیتوں یا مختلف خود مختار وحدتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس میں انتظامی مسئلے کے پیش نظر مختلف دوائر قائم کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کی حیثیت کمشنریوں کی ہو سکتی ہے خود مختار صوبوں کی نہیں ہو سکتی اس سے وہی صرف پیدا ہو جائے گا جسے قرآن نے بدترین جرم قرار دیا ایک بات ہو الگ الگ قومیتوں کی بنیاد اس دعوے پر استوار کی جاتی ہے کہ یہاں مختلف کلچر ہیں اور ہر کلچر کا حامل گروہ ایک جدا گانا قومیت رکھتا ہے کلچر کے متعلق اس سے زیادہ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ معنی نہ ہی جس طرح سے کہ مسلمان اور اسلام اور ان کی ڈیفنیشن آج تک نہیں ہو سکی کلچر کی بھی کوئی ڈیفینیشن آج تک نہیں ہو سکتی جو لوگ جہاں دن رات کلچر کلچر پکارتے رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیے کہ کلچر ہوتا کیا ہے اس کے جواب میں وہ ایسے مبہم الفاظ استعمال کریں گے اور ایسی کی بولیاں بولیں گے کہ آپ محض حیرت رہ جائیں گے سمٹ سمٹا کر بات موسیقی رقص ڈراما وغیرہ پر آ جائے گی اکثر مغربی دانشوار مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کلچر کے الفاظ سن سن کر ہمارے کان پک گئے اور بلاخر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں خود جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کلچر ہے کیا ہم ہندوستان سے ہوتے ہوئے یہاں آئے پہلے وہاں کا کلچر دیکھا جسے انہوں نے موسیقی رقص ڈرامہ وغیرہ کے رنگ میں پیش کیا ہم جہاں آئے تو انہوں نے بھی اپنے کلچر کے مظاہر موسیقی رقص ڈرامہ کی شکل میں پیش کیے جو بیان ہی وہی تھے جنہیں ہم بھارت میں دیکھ آئے تھے اس فرق کے ساتھ کہ یہاں ان کا معیار ان کے مقابلے میں پست ہو گیا ہوا ہے پھر یہ پاکستانی حضرات ہمیں مہنڈو ڈارو ہڑپا اور ٹیکسیلا لے گئے کہ وہاں پاکستانی کلچر کے مظاہرے دکھائے جائے ہیں. وہاں ہم نے جو کچھ دیکھا وہ وہی تھا جو ہم ہندوستان کے اجائب گھروں میں دیکھ آئے تھے یہ کچھ کہنے کے بعد یہ دانشوار مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ اسلامی کلچر کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہ پاکستانی کلچر کون سا ہے آپ برادران عزیز پاکستانی کلچر کے ان مدعیوں سے کہیے کہ وہ دانش ورانے، ورانے مغرب کے اس سوال کا جواب دیں اور بتائیں کہ پاکستانی کلچر کون سا ہے اور اس کے بعد یہ کہ آپ جو پاکستان کی مختلف قومیتوں کا مختلف کلچر بتاتے ہیں اس کلچر کی نوعیت کیا ہے اس کا جواب کیا ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ پرانی بات ہمارے پاس موجود ہے گاؤں میں لال بجٹ